تو اپنی جی میں ان سے ڈرنے لگا وہ بولے ڈریے ناؤ اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی